آخرت میں جو احوال پیش آئیں گے اور انسان کے تعلق سے جو انجام ہے یہ دو قسم کا ہے ایک انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا اس پر رحم کیا جائے گا اس کی مغفرت کی جائے گی اور اس کو جنت کی نعمتوں میں بسایا جائے گا دوسرا انجام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی آخرت میں جہنم کی آگ میں داخل کرے گا نہ اس کی مغفرت کی جائے گی نہ اس کے گناہوں سے درگزر کی جائے گی نہ اس کے گناہوں کے سلسلے میں کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی یہ دو انجام انسان کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس برے انجام سے حفاظت فرمائے یہ دو انجام انسان کے اعمال کے اعتبار سے انسان کے سامنے ہیں اس کا انتخاب آخرت میں نہیں انسان کر سکتا ہے آخرت میں ہم نہیں چن سکتے کہ ہمارا انجام کیا ہو اس انجام کا انتخاب اس کا چناؤ یہ دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے انسان دنیا میں طے کرتا ہے کہ اس کا انجام جنت والا ہو یا جہنم والا ہو لیکن انجام کا انتخاب صرف تمنا اور خواہش کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے بلکہ انجام مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پر انسان کے اعمال پر جو انسان جیسا عقیدہ اور جیسے اعمال لے کر دنیا سے جائے گا آخرت میں اس کا ویسا انجام ہوگا یہ صاف ستھرا اور بالکل سیدھا قاعدہ ہے جو انسان جیسا عقیدہ اور جیسے اعمال لے کر دنیا سے جائے گا آخرت میں اس کو ویسا انجام دیکھنے ملے گا پھر چاہے اس انسان کی رشتے داری نبی سے کیوں نہ ہو اگر ایمان اس کے پاس اپنا نہیں تھا تو نبی کا بیٹا ہونا نبی کا باپ ہونا نبی کا چچا ہونا یا نبی کی بیوی ہونا اس کو جنت میں داخلہ ممکن نہیں کرا سکتا ہے بلکہ وہ جہنم میں جائے گا نو علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے رسول کا بیٹا ہے پہلے رسول کا بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ایمان نہیں ہے لوت علیہ السلام کی بیوی ساتھ رہنے والی ایمان نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچا ہیں ساتھ دیا دنیا میں ساتھ دینے والے دعوت کے مشن میں ساتھ دینے والے ایمان نہیں ہے رشتے داری کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں دین کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہے ہیں آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ رہے ہیں چچا میں لا الہ الا اللہ کا کلیمہ پڑھ لو قیامت کے دن آپ کے بارے میں میں سفارش کروں گا لیکن کلیمہ قبول نہیں کیا ہے تو اباقول الا اللہ لا الہ اللہ الا کہنے سے انکار کر دیا نبی کے چچا ہیں ساتھ دیا ہے بچپن میں آٹھ سال کی عمر سے اڑتالیس سال کی عمر تک ساتھ دیا ہے چالیس سال ایمان نہیں ایمان و عمل انسان کی آخرت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں انسان خود چن سکتا ہے کہ اس کو کیسا انجام چاہیے لیکن یہ چننا صرف تمنا اور خواہش کی بنیاد پر خواب دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کہ ہاں ہم کو جنت میں جانا ہے اگر یہ تمنا ترغیب کے طور پر ہو جو عمل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اگر یہ تمنا نیت کے طور پر ہو جو عمل کا ابتدائی قدم ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر جنت میں جانے کی تمنا صرف تمنا ہی کے درجے میں رہے تو یہ انسان کو جنتی نہیں بنا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا کہ صرف تمناؤں پہ مل جاتا تو کون آدمی ہے جو جنت کی تمنا نہیں کرتا جنت کے لیے جنت والی زندگی ضروری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لئی سبھی امانی یہ کولا امانی یہ اہل کتاب ایمان والو تمہاری تمناؤں پہ کچھ نہیں ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے میں یا مسو ان کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا برا بدلاؤ خود دیکھ لے گا اس کا بدلاؤ اس کو ملے گا تو آدمی بنتا ہے اس کے ایمان اور اعمال سے ایک آدمی اگر دنیا میں اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو صحیح کر لے اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق اخلاص و اقتباس سے معمور کرے تو ایسے انسان کے لیے آخرت میں یقینی انجام جنت کا ہے کوئی کسی کا نہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا نہ کوئی کسی کی نیکیاں چھین سکتا ہے آخرت کا قاعدہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا ایک قاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تزر و زرت وزرا کہ کوئی بوجھ کا اٹھانے والا گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا ہے کوئی کسی سے کہہ دے کہ تو بیٹا ہے بال پوس کے تجھ کو بڑا کیا انجینئر بنایا تیرے پیچھے ہم نے ہرام کما کے تجھ کو بڑا بنایا اب تو ہمارے ہرام کمانے سے ڈاکٹر بنا ہے انجینئر بنا ہے بڑا انسان بن گیا اتنی ترقی تجھ کو مل گئی تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے تو اب یہ جو گنا ہمارے اوپر آئے ہیں یہ تیرے ہی وجہ سے تو ہوئے تو اس گناہ کا کچھ بوجھ تو بھی تو اٹھا لے اللہ تذر وا کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے جو عمل آدمی نے خود کیا ہے اس کو خود بھگتنا پڑے گا کوئی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے کسی کو دنیا میں کسی سے بڑی محبت تھی والدین سے اولاد سے بیوی سے ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کہہ دے کہ اللہ اس کا گناہ میرے پر ڈال دے نہیں جہنم کو دیکھنے کے بعد سارے رشتے انسان بھول جائے گا بھول جائے گا دنیا میں بھی ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے کتنے ہیں جو اپنے رشتوں کو باقی رکھ پاتے ہیں کتنے ہیں جو اپنی ہی فکر میں اپنی جان کے بچانے کے لیے دوسرے کے سر پر پاؤں رکھ کر اپنی ناک کو پانی سے باہر نکالتے ہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے آخرت میں تو اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہوگا کہ اچھے سے اچھا ہمدرد بھی دشمن بن جائے گا الق اللہ یوم بادن اللہ طرف متائیں کہ اچھے اچھے دوست قیامت کے دل ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقون کے سوائے تقوا والوں کے دنیا کی جو دوستی دین اور تقوا کی بنیاد پر تھی آخرت میں باقی رہے گی دنیا کی جو دوستی دنیا کی بنیاد پر تھی آخرت میں ختم ہو جائے گی تو آخرت میں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میرے گناہ تیرے اکاؤنٹ میں آ جائیں میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ سے تھوڑا تو بھی اٹھا لے کوئی آدمی جا رہا ہے راستے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارا اس کو نہیں ہو رہا ہے نہیں اٹھا پا رہا ہے تو برے سے برا انسان اس کے دل میں اللہ نے ہمدردی رکھی ہے وہ جاتا ہے کہ کیا, کیا پرابلم ہے یہ اٹھرا نہیں ٹھہرو میں ہوں. کچھ خود بھی اٹھا لیتا ہے کبھی کبھی سہارا دے لیتا ہے. کبھی دے ہے کہتا کہاں جانا ہے میں لے جاتا ہوں دنیا میں چلتا ہے دنیا میں دوسرے کا بوجھ دوسرے کی تکلیف انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے جہنم کی تکلیف ایسی نہیں ہے کیونکہ جہنم کو دیکھتے ہی انسان بلکہ جہنم سے پہلے قیامت کی سنگینی کو دیکھ کے ایک عورت دودھ پلانے والی عورت اپنا دودھ پیتا بچہ چھوڑ دے گی بتائیے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے نہیں چھوڑتی ہے یوم تذہل کل ارضعت کہ دودھ پلاتی عورت اس دن اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی گھبراہٹ کام ہوگا اس دن کا ٹینشن ایسا ہوگا ایسا دن ہوگا کہ آسمان میں آگ ہی آگ اور ایسی لال آسمان ہو جائے گا پٹ جائے گا ستارے دکھائی دے رہے ہوں گے کہ ستارے گر رہے سے وہاں پر ایک بڑی بلڈنگ میں آپ ہو اور چھت یا گر رہی ہو کتنی گھبراہٹ ہوگی پورا آسمان اس طرح سے پٹ رہا ہوگا آسمان جب پھٹ جائے گا عید القوا کی بنتا جب ستارے اوپر سے گرنے لگ جائیں گے تو قیامت کا دن ہوگا یوم رب المین وہ دن جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے اس دن ہر ایک سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا زندگی کہاں گزاری جوانی کی طاقت کہاں لگائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور جو کو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ابن اعظم کے قدم ہٹیں گے نہیں پھر جو اچھا تھا اس کو چھانٹ کے جنتی جنتی راستے پر ڈال دیا جائے گا اور جو برا تھا اللہ کی ترازو میں کھوٹا نکلا بعض اوقات دنیا کی ترازو میں آدمی اچھا نکل آتا ہے اللہ کی ترازو میں وہ کیسا نکلتا ہے اصل یہ ہے وہاں پر اگر اس کے امال کا وزن اونچا زیادہ نکلا بھاری نکلا جنت میں جائے گا اور اگر وہاں پر اس کے امال کا وزن ہلکا نکلا وہ جہنم میں جائے گا عیشت راغ یا جس کی نیکیوں کا پلڈا بھاری نکلا وہ عیش والی زندگی میں چلا جائے گا مزے کی زندگی ملے گی جو کبھی موت نہیں آئے گی ایسی جنت ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی پیڑوں کا تنا سونے کا پانچ سو سال کے گھنے سائے والے پیڑ بہتی ہوئی نہریں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں پانی کی نہریں اور کبوتر اس میں پینے ملے گی شراب کی نہریں کھانے پینے کے لیے پرندے وہ لکھمی قری مماشہ جی چاہے پرندے کا گوشت کھانے کو ملے گا ہر چیز ایسی شراب جو انسانیت کے تصور سے اونچی ہو نشہ نہیں آئے گا لا غلفی ور تسیم جس میں سر چکرائے گا نہیں اور کوئی آدمی گندی گناہ کی بات نہیں کرے گا جس میں کوئی گناہ نہیں کرے گا آدمی بیویاں اور اچھے سے بچھائے ہوئے تخت اس کے اوپر عزت کے ساتھ لباس بہترین پہنے ایک یہ زندگی اور دوسری زندگی زکوم کھانے کو ملے گا ایسا پھل جو کانٹے دار پھل ہوگا جو آدمی کھائے گا تو اونٹ کی طرح کھائے گا جیسے بھوکا اونٹ کھاتا ہے اور کھائے گا تو پوری اتڑیاں اس کی پھٹ جائے گی اس کی اتڑیوں میں پھٹن ہوگی کیونکہ کانٹے والا پھل ہوگا وہ اور کھائے گا تو کھانے والا وہ جو پھل ہوگا وہ پیاز بڑھائے گا جب وہ کھا لے گا تو تکلیف کے باوجود کھائے گا اس کہ مانگے گا, مانگے گا اور وہ جب کھائے گا تو تکلیف ہوگی اور پانی مانگے گا اس کے بعد پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو جہنم کی آگ میں گرم ہوا ہے وہ پیے گا تو ایسا سخت وہ پانی گرم ہوگا کہ اس کا ہوٹ اس کا ہوٹ پیٹ تک بلکہ اس سے نیچے چلا جائے گا سوجن ہوٹ پہ آ جائے گی اوپر کا ہوٹ اوپر اور نیچے کا نیچے اور وہ جائے گا پانی اندر تو اتڑیوں کو کاٹتا ہوا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ دو انجام یہ دو انجام ہیں یہ انسان کو اپنی زندگی میں چننا ہے جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے جیسے تم جوتے کا لیس باندھتے ہو اتنا نزدیک ہے جنت سے ایک سبحان اللہ بول دیا ایک نیکی بن گئی ایک ایسی قیمتی چیز جو آسمان اور زمین کو ملا کر بیچا جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا ایک سکھان ہوا جوتے کے تسمے سے زیادہ جنت قریب اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے کہ ایک غلط بات زبان سے نکل گئی اللہ اس پر پکڑ لے جہنم میں جا سکتا ہے ایک غلط بات ایک غلط قدم اٹھا لیا انسان نے اللہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے ایک عورت بلی کو گھر میں باندھ دیا نہ بلی کو کھانا دیا نہ پینے کے لیے کچھ دیا نہ اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ اپنی خود تلاش کرے بھوک سے بلی مر گئی اللہ کو اتنا ناپسند ہوا یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا ہے ایک عمل پر اللہ چاہے پکڑ سکتا ہے اور دوسری عورت بنی سرائیل کی گناہ گار عورت بری عورت اس ایک بری عورت نے جا رہی ہے جنگل میں سے اور دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ کتا کنویں کے پاس زبان چلا رہا ہے پانی کے اندر اس کو دیکھ کے رحم آیا اس نے کنویں میں اتری اور پانی لا کر اس کو پلایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایسی بری عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا جنت میں داخل کر کے اللہ کی مرضی اسی لیے بعض اوقات ایک نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ وہ ایک نیکی آدمی کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہمارے پاس کوئی ایک نیکی ایسی ہو جائے اپنی نیکیوں کا جائزہ ہم لے کتنا اخلاص اس میں ہے کتنی للا، اس میں ہے کتنا آخرت کا فکر اس میں ہے کتنا صرف اللہ کے لکھے کسی کو معلومی نہ پڑے زندگی بھر کسی کو معلوم نہ پڑے نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو ایسی کوئی نیکی ہے جس کے بارے میں تمنا یہ ہو کہ کسی کو معلوم ہی نہ پڑے ایسی ہے بلکہ نیکی کر کے بھی شیطان بھڑکاتا ہے زبان سے بولتے بول کسی کو بول دیں نیکی بھی ضائع تو ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا انجام دنیا میں خود چنے صرف تمنا کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر یہ عمل ہے جو انسان کے لیے آخرت میں فیصلے کا ذریعہ اور فیصلے کی بنیاد بنتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو فرمایا فلا منفسن من قرۃ آیو <اَعْيُو> کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھتے ہی جنت کی نعمتوں کو اس کی نعمتیں جنت کی ایسی ہیں کہ دیکھ کے ہی دل ٹھنڈا ہو جائے گا لذت ایسی محسوس ہوگی دیکھ کے محسوس ہوگی ابھی تو اس کو کھانا پینا ہے استعمال کرنا ہے دیکھ کے ہی اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا دیکھ کے آنکھیں اس کی بھیگ جائیں گی دیکھ کے آنکھ آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی کیا دیا اللہ نے کیا نعمت اللہ نے دی ہے فلاسما جزا خانور بدلا ہے یہ بدلہ ہے کا چیز کا بدلا ہے کس چیز کا بدلہ ہے جزا امبی ماکام یا ملو یہ بدلہ ہے ان امال کا جو یہ کرتے تھے جنت بدلہ ہے ان امال کا جو دنیا میں کرتے تھے امال اختیار کریں جو جنت کی طرف جاتے ہیں جنت کی طرف لے جانے والے امال کو آدمی اختیار کریں جنت اللہ کی طرف سے اس کے لیے تیار ہے بنے گی نہیں بن چکی ہے اتنا عجیب لگتا ہے اس وقت آج جو بھی تاریخ ہے جو بھی وقت ہو رہا ہے اس وقت جنت موجود ہے اس وقت جنت موجود ہے ایک آدمی نیک امال کرے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے زندگی آج ہے کل نہیں ہے عمل باقی رہے گا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن زندگی میں کیے ہوئے امال باقی رہیں گے تکلیفیں نکل جائیں گی ان تکلیفوں میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے جوانی نکل جائے گی بڑھاپا آ جائے گا جوانی میں کیے ہوئے امال باقی رہ جائے گی بڑھاپا موت تک لے جائے گا بڑھاپے میں کی ہوئی نیکیاں آخرت میں نجات کا سبب بنے گی ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف دھیان دے اگر اس کی زندگی صحیح ہے اس کا انجام صحیح ہے اگر زندگی صحیح نہیں ہے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا لائے کہ اللہ تعال ایمان کی بنیاد پر کسی کی سفارش قبول کرے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے سفارش کیا ممکن نہیں ہے لیکن سفارش کوئی ایسی نہیں کر سکتا ہے کہ ضد کر کے اللہ کو کہ جنت میں ڈالی اس کو نہیں اللہ چاہے گا تو اللہ چاہے گا جس کی سفارش چاہے اللہ قبول کرے جس کے فیور میں چاہے اللہ قبول کرے اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی فورس کر کے منوا نہیں سکتا ہے اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں آئیے دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں کیا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت دیکھی تھی اللہ تزر و زراثر اخرى کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ کا اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ سلی انسانی اللہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی انسان کی ملکیت انسان کا حق اسی چیز پر بنتا ہے جو خود اس نے کمایا ہے کسی اور کی نیکی آدمی چھین سکتا ہے نہیں آخرت میں نہیں ہر ایک کی نیکی اس کی اپنی ہے آئیے آج کے دس میں اس قائدے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں اس کائدے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جڑا ہوا ہے جو عام طور سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے اس میں طرفائن ہے ایک طرف ایک دم اس کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے والے ہیں دوسرے اس کے بارے میں ایک دم ڈھیلاپن اختیار کرنے والے ہیں. وہ کون سا مسئلہ ہے وہ عیسال ثواب کا مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کسی کو فائدہ ہی ہوتا نہیں جو مر گیا اور مر گیا اس کا عمل اس کے ساتھ زندہ کچھ بھی کرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ایک طرف یہ لوگ ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مرنے والا اس کے لیے عمل کر رہے ہیں قرآن خانی کر رہے ہیں اور چالیسواں کر رہے ہیں تیسواں کر رہے ہیں اور اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں نماز پڑھ کے بخش رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان میں صحیح موقف کیا ہے ان میں صحیح کون ہے یہ دونوں صحیح ہیں یا دو میں سے ایک صحیح ہے یا کوئی تیسرا صحیح ہے آج کے درس میں اس سلسلے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ آدمی اپنے قصب کا ہی اختیار رکھتا ہے جو اس نے کمایا وہ اس کا ہے سورہ غاطر سور الم جس کا نام ہے سورن میں آیت نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبق آج وہ دن ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا دیا جائے گا لا غلوم آج کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سر حساب اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے بعض اوقات گناہوں پر اللہ کی طرف سے محلت ملتی ہے لیکن یہ محلت اللہ کی طرف سے ایسی ڈھیل ہوتی ہے کہ بندے کے بوجھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض اوقات بندے کے گناہوں کے باوجود دنیا میں اس کو ناز و نعمت ملتی ہے ڈیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے پھر جب پورا اکاؤنٹ اس کا بھر جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمایا کا سبج آج ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق کمائی کے مطابق بدلہ ملے گا آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ان اللہ سر الحساب اللہ تعالی بہت جل حساب لینے والا ہے سری الحساب ہے سری کے معنی جلدی سری الحساب جل حساب لینے والا ہے اللہ تعالی بہت جل حساب لینے والا ہے سورہ یاسین کے آٹھ نمبر چوند میں اللہ تعالی فرماتا ہے فلی ملا نفس سنشیا آج کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ولا تجزو نہ اللہ نا کن اور تم کو بس وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے یعنی تم کو تمہارے عمل سے ہٹ کے جزا نہیں ملے گی تم کو وہی جزا ملے گی جو تم نے کیا ہے بعض لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا ان, کیا ان کی اولاد کے سامنے آیا ہے اسلام میں نہیں ہے دنیا میں آج بہت سارے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کہ نے کیا اولاد کے سامنے آیا یعنی اولاد کو سزا اللہ نے دی ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی جس نے گنا کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی اگر ماں باپ گناہگار تھے اولاد کو سزا نہیں ملے گی اولاد گناہگار ہے والدین کو بھائی کو بہن کو اور رشتے داروں کو دوست کو سزا نہیں ملے گی آج سزا ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جس نے عمل کیا ہے اور جس نے جیسا عمل کیا ہے ویسا اس کو سزا ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی سزا بندے کے عمل کے مطابق آتی ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا تو اس سے فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جزا قصب کے مطابق ہوتی ہے اور ہر ایک کو وہی بدلا ملے گا جو اس نے کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے اس لیے کہ آدمی اگر اس کو کسی اور کے بدلے میں پکڑ کے ڈال دیا جائے کتنی مصیبت ہوگی یا کسی نے کوئی نیکی کی ہے کوئی قیامت کے دن اس کی نیکیاں چھین لے کتنی مصیبت ہو جائے گی عاشر میں اگر یہ کمزور ہے آیا وہاں پہ کوئی دوسرا اچھا مضبوط ہے لے لیا اس کی نیکیاں تو کیا کرے گا ایسا نہیں ہوگا اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہے اللہ کے ہاں پر آما نامہ ہے اللہ کے ہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے جس نے جو کیا اس کو وہی وہ ملے گا غریب سے غریب آدمی کمزور سے کمزور آدمی کوئی مددگار نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نیک انسان تھا بڑے سے بڑا بادشاہ فیرون کے پاس بھی فیرون پوری طاقت لگا دے قیامت کے دن اسے ایک نیکی لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے بڑے سے بڑا بادشاہ اسے کچھ چھین نہیں سکتا ہے کسی کا زور نہیں چلے گا اس دن ایک ہی اللہ کا زور چلے گا تو ہر آدمی کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے سورہ القرایت نمبر 133 134 میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے قَدْ سو یہ ایک امت ہے یہ ایک امت تھی یہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی قد خلط پہلے چلی گئی لا مَا كَسَبْتُ اس کے لیے وہ ہے جو کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا تمہارا عمل تمہارے لیے ان کا عمل ان کے لیے یہودی بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا میں نبی تھے نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی امت میں ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے نبیوں کے اس تسلسل نے یہود کی مینٹالٹی خراب کر دی یہود کا ذہن بگڑ گیا نبیوں کے اونچے اعمال کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم کچھ بھی کریں جہنم میں جائیں گے گنتی کے دن ہیں بس واپس آ جائیں گے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں کیوں ہم نبیوں کی اولاد اللہ تعالی نے یہود سے کہا تل کا ام مت قد قلچ یہ جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و وصاب اور یعقوب اور اتنے سارے نبی یہ امت تھی یہ ایک جماعت تھی نبیوں کی یہ کچھ لوگ تھے تمہارے باپ دادا میں سے کب خلط یہ چلے گئے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا لہا ماں کا سبز ان لوگوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا وہ لم ماں کا سب اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ان کی کمائی ان کی زندگی ان کے امال پر تم پکڑ کرو تم کو کوئی حق نہیں ہے ان کے امال کا بدلہ ان کو ملے گا اور تمہارے امال کا بدلہ تم کو ملے گا ولاس علون عام کانور اور ان کے امال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب تم کو نہیں دینا ہے تم کو اپنے امال کا حساب دینا ہے بعض اوقات آدمی دوسروں کی فکر اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اپنی فکر بھول جاتا ہے ہوتا ہے نا دوسروں کی فکر میں دیوانہ اور اپنی فکر میں بے ہوش اپنی فکر میں غابل اپنی فکر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تس العما کا نو یا ملون ان کے امال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم سے کس بارے میں پوچھا جائے گا تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی کو اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرے اپنی فکر کرے یہ اس پر یہ اس کا مکلف ہے دوسروں کا یہ مکلف نہیں ہے نہ دوسروں کی نیکیوں سے اس کو کچھ فائدہ آخرت میں ہوگا اس اعتبار سے کہ, کہ ہمارے چچا کے دیکھو جنت یہ ہم کو بھی لے جاؤ جنت میں نہیں کسی نے نیک عمل کرتے تھے ہمارے رشتہ دار تو ہم کو بھی جنت دے دو نہیں یا کسی اور کے بارے میں اس کو پکڑا جائے کہ کیوں ایسا کرتا تھا تیرا دوست مجھ کو کیا معلوم ہے اس کا عمل اس کے ساتھ اس کا عمل اس کے ساتھ کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ہر ایک سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بھی اللہ کا احسان ہے البتہ جو ذمہ دار تھا اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ بھی یاد رکھے بے فکر نہیں ہو جائے آدمی بیویو بچوں کے بارے میں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل راعن وہ کل رقم ہی تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے سرپرست ہے ذمہ دار ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں تہتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اولاد ہے اولاد کے بارے میں بیوی ہے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کیوں اس کے اندر ہے وہ ان کی نگرانی اس کے ذمے ہے اگر چرواہے کی بکریاں بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے تو بکریوں کا مالک چرواہے سے پوچھے گا بکری سے نہیں کہ تیری ذمہ داری تھی تو نے کیوں دھیان نہیں دیا اس کے پر اس کو نہیں سمجھتا تھا اس کو سمجھتا تھا کیوں دھیان نہیں دیا اس لیے جو بھی سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ آدمی کو اس کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا کیا دوسرے کی نیکی سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے آئیے اس مسئلے پر آج کے دن ہم غور کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روشنی میں ہم دیکھیں کیا ایک آدمی کی نیکی اور دوسرا آدمی ان دونوں میں کوئی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایک حدیث اس مسئلے میں ہمارے لیے سوال کھڑا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادامات انسان جب انسان مر جاتا ہے ان قطا انسلا کا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کی آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل اسٹاپ ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے اللہ صدق ان جاریا سوائے صدقہ جاریا کے او علم جی یا ایسے علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے اول دن سول اہمیت رو یا ایسی نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے آدمی مر گیا ممل نامہ بل ہوا کہ نہیں ہوا امن نامہ اس کا تو بند ہو گیا کہ اب یہ عمل نہیں کر رہا ہے قبر میں تصویر پڑھتے بیٹھا ہے نہیں اب عمل ختم موت آئی فرشتے نروح قبض کر لی اس کا اپنا ذاتی عمل ختم لیکن اس نے ایسے بھی کچھ عمل کیے ہیں کہ یہ تو مر گیا لیکن عمل کا نتیجہ باقی ہے مثلاً اس نے ایک کنواں کھدوا دیا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے اس نے کوئی ایسی ایسا بینچ بنا دیا تھا کہ پیڑ لگا دیا تھا کہ مسافر اگر راستے سے گزرے تو اس پیڑ کے نیچے چھاؤں میں اس, بیٹ, اس جو ہے زمین پر بیٹھے کھائیں پیئے تھوڑا سستالیں پھر آگے جائیں مسافروں کو راحت مل جائے یا اپنے گھر کے باہر ہی کوئی مٹکا رکھ دیا تھا پانی کا کہ لوگ آنے جانے والے دھوپ میں اگر آتے جاتے ہیں تو یہ پانی پی لیں گے پیاس بجھائیں گے اب یہ تو مر گیا یہ گیا قبر میں مٹکا باہر رہ گیا پیڑ باہر رہ گیا تو اب اس کی نیکی اس کا عمل اس کا اثر اب بھی باقی ہے جبکہ یہ مر چکا ہے تو کیا یہ ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے آدمی مر چکا ہے لیکن اس کے عمل کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ نیکی بھی اس کی لکھی جاتی ہے جبکہ یہ مر چکا ہے یعنی ایک آدمی دیکھیں موقع ہمارے لیے ایک آدمی چاہے کہ میں مر جاؤں اور میرا اکاؤنٹ چالو رہے آدمی کیسا بولتا دنیا کے بارے میں ایسا کچھ بزنس کرنا ہے بیٹھ جاؤ یہاں سے بھوڑا ہے کمانا ایک دم شارٹ کٹ خراب نہیں ہے غلط نہیں اچھا ہے بلکہ اکل مند آدمی ہے. بزنس میں عقل مند آدمی ہے جو کوشش کم کرے اور زیادہ کمائے اس سے زیادہ عقل مند آدمی کو کہ مر جائے اور اکاؤنٹ چالو رہے آخر کا جنت کے درجات بڑھتے رہے حالانکہ عمل رک گیا ہے اس کا کیسے ہو سکتا ہے ایسی نیکیاں کر جائے اس لیے نیکی کے لیے بھی عقل لگتی ہے ہے کہ نہیں نیکی بھی انداز نہیں کرنا سوچ سوچ کے کرنا برابر ایسی بڑی نیکی کرنا زندگی چھوٹی ہے اپنے پاس اسباب کم ہے ٹائم کم ہے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے بڑا آئیڈیا سے اسی نیکی کی کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی کام چالو ایسی نہیں کی جائے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا اس کا عمل باقی رہتا ہے کیسا سوائے تین چیزوں کے صدقے جاریا الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا صدقہ جو جاری رہے آپ نے مثال کے طور پر چار آدمیوں کو بلایا آپ نے بریانی پکائی ان کو کھلایا کھا لیا ختم بریانی ختم ہو گئی آپ کا صدقہ ملا آپ کو لیکن بریانی کا ختم لیکن آپ نے پیڑ لگا دیا پھل کا ہر سال اس پر پھل آتا ہے ہر سال وہ سال بھر وہ پایا دیتا ہے اب وہ پیڑ جو ہے اس کے پھل لوگ کھائیں گے آپ کو سواب ملے گا چڑیا آئے گی کھائے گی سواب ملے گا ریس میں بھی انسان تو انسان اگر اس سے پرندے اس پیڑ سے کھاتے ہیں پھل نہیں کھا رہے پتے کھا رہے پھول کھا رہے سواب ملے گا آپ اس کی غذا کھا رہا ہو آپ کی غذا الگ ہے اس کی الگ ہے وہ کھا رہے ہیں آپ کو سواب مل رہا ہے اس پیڑ کے سائے میں کوئی آ رہا ہے آپ کو سواب رہا ہے سو سال تک وہ پیڑ باقی رہا دو سو سال تک باقی رہا آپ مر کے زمانہ ہو گیا آپ کو لوگ بھول گئے آپ کی قبر بھی مل رہی نہیں کدھر لیکن وہ پیڑ باقی ہے لوگوں کو معلوم نہیں کس کا پیڑ ضروری نہیں لوگ لگاتے ہیں کتبے اس کے اوپر بی بی فلاں کے نام کا پیڑ پیڑ پہ تو نہیں لگاتے کبروں پہ لگاتے ہیں اور قرآن خانے کے ڈبے رہتے ان کے اوپر رہتے ہیں بی بی فلانی اس کی طرف سے کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتا رہے لوگ آپ کو یاد رکھے قیامت کے دن بولیں گے میں نے ان کا قرآن پڑھا تھا لوگوں کو اپنا نام یاد رہے گا کہ نہیں قیامت کے دن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ تو اللہ ہے آپ نے نیکی کر لی آپ کو اس کا اسٹیکر بنانے کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کا ریکارڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا عمل نامہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اپنی نیکیوں کا حساب رکھے کہ تو لکھ کے لا جو تو لکھا ہو تیری نیکی ملے گی تجھ کو کہ کہری نیکیاں ہمارا خود دھیان نہیں رہتا ہوں کیے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اللہ سب لکھ لیتا ہے اس لیے آدمی کو دکھانے کی ضرورت نہیں کوئی اسٹیکر بنانے کی ضرورت نہیں یہ پلا کی نیکی ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا حساب رکھتا ہے تو تین چیزیں ہیں ایک سطح جاریہ نمبر دو علم تک ہی ایسا علم جس کا فائدہ ہوتا رہے آدمی لوگوں کو دس آدمی کو دن سکھا جائے ان کا عقیدہ صحیح کر دے ان کو دس حدیث سکھا دے دس صورتیں قرآن کی نماز پڑھنے کی سکھا دے نماز کے مسائل سکھا دے ان کو حج کا طریقہ سکھا دے زکات سکھا دے روزہ سکھا دے دین سکھا دے اب وہ ایک نسل سے اس نے اس سے سیکھا وہ اگلے کو سکھا رہا ہے وہ اگلے کو سکھا رہا ہے اس ایک آدمی نے دس آدمی کو ایک آدمی کو سکھا دیا اب وہ علم ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جب تک وہ علم لوگوں تک جاتا رہے گا اس کے سکھانے سے جب تک اس کا فائدہ باقی رہے گا اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا معمولی چیز ہے مفت میں خرچہ کا کچھ نہیں ہوا انہ نے کہا کہ علم زیادہ فائدے کی چیز ہے کیوں اس لیے کہ صدقہ دنیا کا فائدہ ہے اس سے دین میں تبدیلی آتی پیڑ کے نیچے بیٹھے دیندار بنتے نہیں لیکن دین کا علم آپ اگر کسی کو سکھا دو تو آپ کے بعد دین زندہ رہتا ہے اس کو بھی اس کا بھی سواب آپ کو ملتا ہے اور علم چاہے آپ زبان سے سکھا دیں چاہے آپ دین کی کوئی آڈیو سی ڈی آپ کسی کو دے دیں یا کوئی آپ کتاب اچھی سی تھی آپ نے کسی کو حدیے میں دے دی اب وہ کتاب ایک گھر سے دوسرا گھر دوسرا گھر سے تیسرا گھر ایک نسل سے دوسری نسل اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک کتاب باقی ہے کسی نے کتاب جلا دی یا وہ کتاب پانی میں گر کے ڈوب گئی تو اب آپ کا اکاؤنٹ کیا ہو گیا سٹاپ ہو گیا اب اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا لیکن اگر اسے کسی نے سیکھا ہے اس کتاب سے تو اب اس کا سلسلہ پھر جاری ہے کتنی بڑی بات ہے آپ اپنی نیکی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن نیکی کے لیے عقل ضروری ہے آدمی عقل کے ساتھ نیکی کرے سوچ سمجھ کی نیکی کرے نیکیوں میں کنجوسی نہیں کرے لیکن نیکی کرتے وقت سوچے کہ یہ نیکی میری کہاں ہونا چاہیے کہاں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا جیسے تجارت کرنے والا سوچتا ہے کہ میرا یہ پیسہ اتنا ہے ایک لاکھ روپیہ میرے پاس ہے یہ بزنس میں में گا تو ज्यादा فائدہ होगा اس بزنس میں لگاؤں گا تو زیادہ پروفٹ آئے گا مارجن کس میں زیادہ ہے رکشا میں زیادہ ہے ایس ٹی میں زیادہ ہے کپڑے میں زیادہ ہے یا اناج کی دکان میں زیادہ ہے کا موبائل کی دکان کھولو چشمے کی دکان کھولو کائ کی کھولو آدمی تجارت میں سوچتا ہے کہاں پیسہ لگا ہے ہم اپنی کوشش کو صحیح جگہ لگائیں تاکہ ہم کو زیادہ اثر ملی اور ان لوگوں پہ کتنی حسرت ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کی کوششوں کو گناہ میں لگاتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے لیے خود گڑا کھود رہا ہے کہ آدمی کو موقع تھا جنت کا گناہ میں اپنی کوششیں لگایا بتائیے کتنا, کتنا نادان انسان ہے او علم صالح یا نمبر تین ایسا ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے پھر یہ تیسرا بھی آ گیا ہے تربیت والدین کو وفات کے بعد یاد رکھتی ہے ورنہ میکسیمم دنیا دار اولاد ایک سال تک برسی منانے تک یاد رکھتی ہے کب کیلنڈر میں جب پندرہ شابان آتا ہے مردوں کی عید برابر پھرے رسم کے طور پر سب جا رہے تو میں بھی جا رہا اکیلا جانے کو ڈر لگتا قبرستان میں کا کوئی پکڑتا گٹر پوری بھیڑ جا رہی تو یہ بھی جاتا ہے اولاد بھول جاتی ہے اپنی زندگی لوگوں کو بھول جاتا ہے آدمی جو گئے ہو گئے بلکہ بعض اوقات یاد کرتا ہے تو ان کی برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جائیداد صحیح ڈنگ سے تقسیم نہیں کرے اس کو وہ دیے اس کو یہ دیا میرے کو کچھ بھی نہیں دی. وہ صحیح رہتے تو ہم آج ایسے نہیں ہوتے ایسے بھی لوگ رہتے کہ نہیں رہتے رہتے ایسے لیکن نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے ان کی وفاق کے بعد بھی دعا کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کی نیکیاں اس کے درجات کا بڑھنا جاری رہتا ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے صدقے جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے فائدہ ہو اور نمبر تین ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے ہیں دعا کرنے والی اولاد پیچھے چھوڑنا یہ آدمی اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ اس کے بعد اس کا کام کرتا رہے جنت میں جانے کا تو نیک اولاد کی دعا یہ بھی والدین کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اس کو امام مسلم نے روایت کیا مسلم میں حدیث موجود ہے اور بہت ہی عمدہ حدیث ہے بہت امید والی حدیث ہیں آدمی مر جائے اور اس کا عمل جاری رہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے عمل کا نفع والدین کو ہوتا ہے ایسا کیسا ایک انسان کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے ایسا کیسا ہوتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمن اقتبی رج المن کسبی آدمی جو کھائے اس میں سب سے اچھا کھانا اس کا وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو آدمی کی سب سے اچھی کمائی سب سے اچھا اس کی رضا کھانا وہ ہے جو اس کی اپنی محنت کا ہو اور آگے آپ نے کیا فرمایا وہ ولادہ مینکس بھی اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے یعنی وہ جو تین چیزیں ہیں تو اس کا عمل تھا تو اولاد کس کی کمائی ہے کس کی پراپرٹی ہے آدمی کی پراپرٹی ہے اولاد کس کی پراپرٹی ہے باپ کی. تو آپ نے فرمایا وہ ودہو مینکس بھی اس کی اولاد اس کی کمائی ہے تو اپنے بعد وہ اپنی کمائی پیچھے چھوڑ جا رہا ہے جو نہیں کی کرتی رہے گی اس کو بھی ملتا رہے گا بشت تھے اس نے اس کی تربیت کی ورنہ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی اور ان کو گناہ پر جانے دیا تو قیامت کے دن پوچھ ہونے والی جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر ہر آدمی چروا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے اولاد اگر بگڑی ہے والدین سے پوچھا جائے گا کیوں تم نے سمجھایا نہیں اس کو ہاں اگر سمجھانے کے باوجود وہ بگڑی ہوئی ہے تو والدین کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اسی لیے ان کا عمل بھی والدین کے لیے فائدہ دے گا اس اولاد کی اہمیت اور اولاد کی تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہاں پر آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ سلی انسان اللہ ماسا آدمی کو آدمی کا وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی لیکن یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد کا عمل بھی والدین کے لیے ہے تو ایسا کیسا تو بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ عیسائی ضواب نہیں ہوتا ہے کیوں آیت میں کیا ہے آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اب یہ دوسرا کما رہا اس کو بھیج رہا تو یہ اس کا ہے کہ اس کا ہے اس کا ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے تو ان علماء نے ان حضرات نے کہا کہ وہ اللہ سلیل انسان آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اس نے خود کمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے اگر نیک ہی کر کے ثواب بھیجے جس کو عیسال ثواب کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے ایک طبقہ یہ ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں بلکہ ایک انسان اگر نیکی کر کے دوسرے کو ثواب اس کا بھیجتا ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ وہ نیکی اس کو پہنچتی ہے یہ صحیح منحج اور یہ صحیح مسئلہ ہے کہ کچھ قید کے ساتھ کچھ خاص چیزوں میں کچھ خاص لوگوں کی خاص نیکیاں شرط کے ساتھ کسی انسان کو پہنچتی ہے ایسا نہیں کہ آزاد آدمی کچھ بھی کرے پہنچا دیا پہنچ گیا نہیں اس کے قاعدے ہیں کچھ کیا قاعدے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم کو دیکھ پھر یہ آیت کیا ہے کہے کہ یہ آیت کیا ہے اس بارے میں ابن سیمیا نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے مجمول فتح میں ابن سیمیا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کو سمجھاتے ہوئے اور اس کے الفاظ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں باہر لا يخالف خالف النصوص کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حق ہے یہ قرآن کی کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے نہ کسی حدیث سے بات ٹکراتی ہے کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ بیٹے کا عمل اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور آیت میں کہ آدمی کو اس کا عمل ہی فائدہ پہنچائے گا آدمی کا اپنا عمل اس کا ہے تو یہ ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے کہتے ہیں نہیں ٹکراتا ہے کیوں نہیں ٹکراتا ہے کہتے ہیں فرن کالا لئی سلیل انسان اللہ مسا وہ حق کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا کہتے یہ حق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے فَإنَّمَا فَإنَّهُ إِنَّمَا سَعَيَهُ فَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُهُ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے انسان کے لیے وہی ہے یعنی انسان کا حق اس کی اپنی نیکی ہے کسی دوسرے کی نیکی پر ہے اس کا فی اللہ نیکی میرے کو چاہیے کسی پر حق ہے اس کا نہیں وہ اپنی نیکی کا مالک ہے کسی اور کی نیکی کا مالک ہے نہیں تو مالک ہونے کے اعتبار سے حق جتانے کے اعتبار سے کس کی نیکی پر حق جتا سکتا ہے اپنی نیکی پر کس کی نیکی کا مالک ہے اپنی نیکی کا لیکن کہتے ہیں کما ان نما یم لکھو منل مکا سی بھی کہ آدمی جیسے خود جو بھی کماتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے کسی اور کا حق جتا سکتا ہے کوئی اور حق جتا سکتا ہے کوئی آدمی دکان میں خود کمایا کوئی دوسرے آدمی کہ آدمی کو دینا چاہے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا ہے تو حق تو اس کا ہے مالک وہ خود ہے لیکن اگر وہ چاہے تو کسی کو دے سکتا ہے دے سکتا ہے تو اس اعتبار سے آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ انسان نے امال کیے ہیں ان کا مالک وہ ہے کہ لام جو یہاں پر آ رہا ہے لاس وہی ہے جو اس نے خود کمایا دوسرا کو اس کو دے دے تو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن مالک وہ اپنی کمائی کا ہے کسی اور کی کمائی پر وہ حق جتا سکتا ہے نہیں اس لیے قرآن کی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہتے وہی وہ حق کُنکل لیکن دوسرے ہیں دوسری کی جو کوشش ہے وہ اس کی ملکیت ہے اس کا حق ہے اس کا حق اس پر نہیں اور لیکن لا کن ہاد رہی لیکن کہتے ہیں کہ اس سے منع نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی کمائی سے فائدہ اٹھائے جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود کماتا ہے اور پھر کسی کو کھلاتا پلاتا ہے تو کمائی اس کی تھی لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو ہوا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی نیکی کا مالک ہے اپنی نیکی کا حقدار ہے لیکن اس کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو ہو سکتا ہے یہ تو ہوا لغت کے اعتبار سے انسان کے دنیا معاملات کے اعتبار سے قرآن و سنت میں بھی ایسا ہے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دو مثالیں دی یعنی دو چیزیں بتائی اس کو آپ سمجھیں ایک تو ہے انسان کا عمل کا ثواب دوسرا ہے اس عمل کا فائدہ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس نیکی کا ایک تو ثواب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھے علمی موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع اس لیے کہ یہ سارے ثواب کا مسئلہ لوگوں کے لیے ٹینشن بنا رہتا ہے قرآن خانی نہیں ایک لوگ ہیں. مرے ہوئے تو کیا چیز صحیح ہے آنکھ والے میں فرق نہیں ہوگا ایک ہوتا ہے کوئی آدمی نیکی کرتا ہے کوئی امل کرتا ہے ایک ہوتا ہے اس अमल کا सवाब دوسرا ہوتا ہے اس نیکی का फायदा मसलन... آپ نے ایک غریب کو کھانا کھلایا اس کی نیکی کس کو ملی کھلانے والے کو فائدہ کس کو ہوا غریب کو کھانے والے کو فائدہ ہوا کہ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں اینڈ میں بولے کیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کھا کے کتنا اُس آئے گا آپ کی نیکی کا ایک تو ثواب ہوتا ہے اور آپ کی نیکی کا ایک فائدہ ہوتا ہے تو ایک نیکی سے ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے لیکن اس عمل کا فائدہ اس کو مل سکتا ہے جس کے لیے اس نے نیکی کی ہے یعنی جس کے فائدے کے لیے اس نے نیکی کی ہے جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز دو حدیثیں اس میں میں ذکر کروں گا پھر اس کے اوپر میں تالی کچھ کہوں گا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلاحو قیرا جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہو جو جنازے کی نماز پڑھے اس کے لیے دو قیرات کا قیر ایک قیرات کا ثواب ہے وہ منشاہد حتٰ تدفنا کا نلح قیر اور جو دفن ہونے تک شریک رہے اس کے لیے دو قیرات ثواب ملتا ہے صاحبہ نے پوچھا قلعہ وہ مل یہ دو قیراد کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین دو بڑے ب, بالکل بڑے بڑے, بڑے پہاڑ کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے کیا نہیں کی ہے جنازے کی نماز میں شریک ہوا کتنے منٹ لگتے اس کو اتنا فاسٹ پڑتی ہے پبلک دو منٹ میں ختم دو منٹ میں ختم کتنا ثواب ہے اس کے اوپر ایک بہت پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہے اور اگر آدمی دفن تک شریک رہے تو پھر اس کو اور ایک پہاڑ یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے دو پہاڑوں کے برابر سواب اس کو ملتا ہے یعنی جو آدمی جنازے کی نماز اور دفن میں شریک ہو جائے وہ اپنے گھر جاتا ہے تو خالی آپ نہیں جاتا ہے وہ دو پہاڑ بھر کے ثواب لے کے گھر کو جاتا ہے بشرطی اخلاص کی وجہ سے اللہ کی خاطر اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز کا ثواب کتنا ہے ایک راج اور دفن تک شریک ہونا دو کی تو جنازے کی نماز کا تو جنازے کی نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے آگے اور آئیے قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے مولا ہیں آزاد کی بھی غلام ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں انہو تھا ابن او بعصفان کہتے ہیں قدید یا عصفان کا علاقہ وہاں پر عبداللہ ابن عباس کے بچے کا انتقال ہوا بیٹے کا انتقال ہوا فقال اے قریب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے قریب اندر مجتمع لہو من الناس ذرا دیکھ تو صحیح کتنے لوگ جمع ہیں کتنے لوگ جمع ہیں یعنی جمع کتنے لوگ ہوئے نماز پڑھنے کے لیے ہیں قال فخرجتو میں باہر آیا فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَقْبَرْتُو تو لوگ جمع ہو چکے تھے کافی لوگ جمع تھے تو میں نے بتایا ہاں لوگ جمع ہو چکے ہیں فقل تقول نام ابن عباس نے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے چالیس ہوں گے وہ یعنی تم چالیس ہیں ایسا کہہ رہے ہو تمہارے حساب سے چالیس ہیں کہا کہ ہاں چالیس تو ہوں گی قالآ آخری نکالو جنازہ باہر نماز کے لیے جنازہ باہر نکالو فنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلم ان یمو جو بھی مسلمان آدمی مرتا ہے فیقو جنازتی ارب رج پھر اس کے جنازے پر چالیس لوگ نماز پڑھے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں الا شفعهم اللہ شف اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے لیے قبول کر لیتا ہے چالیس چالیس کون توحید کی فضیلت آپ دیکھیے لوگ بولتے ہیں نا تم کیا عقیدہ عقیدہ کرتے ہو کیا بار بار شرک شرک کرتے ہو شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ ایسے چالیس لوگ جو لا شرک و نبی شیئن جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کا ویلیو کتنا ہے اللہ کے پاس عقیدے کی اہمیت آپ بتائیے حدیث بتا رہی ہے تو وہ دے دوں گا عقیدہ باریک اتنا ڈیپ مت جاؤ نماز و روزہ کرو کھاؤ پیو کچھ رہو عقیدہ کتنا امپورٹنٹ ہے چالیس ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں اگر جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں اور جنازے کی نماز کیا ہے اللہ سے سفارش اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں اللہ اغفر پھر لہائی نہ دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ مغفرت کر دے اس کی تو چالیس لوگ جب کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا ہے تم کہتے ہو مغفرت کرنا ہے اس کی میں نے مغفرت کر دیا اس کی اب آپ بتائیے اس جنازے کی نماز کا ثواب کیا ہے رات ہے وہ کس کو ملے گا نماز پڑھنے والے کو لیکن اس نماز کا فائدہ کس کو ہوا مرنے والے کو تو معلوم ہوا کہ زندہ کے عمل سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے زندہ کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے جیسے جنازے کی نماز تھی کہ اس کا ثواب پڑھنے والے کو ملا لیکن اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی ان کی سفارش قبول ہو گئی تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زندہ جب عمل کرتا ہے تو اگر وہ ایسا عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے ایسا عمل اگر کرتا ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے جس میں ایک مثال جنازے کی نماز ہے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب جناز میں روایت کیا ہے اس سے آگے بڑھ کے اور کچھ دیکھتے ہیں آئیے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ولینا آگے کا کہیں تھوڑا اور اچھا ہے وَمَا مِّن عَمَلِهِم مِّن <شَيْء> یہ سر الطور کی آیت نمبر اکیس ہے اور وہ لوگ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی ذریت نے ایمان کے سلسلے میں ان کی اتباع کی انہی کے عقیدے پر وہ بھی تھے اگر انہی کے عقیدے پر جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کیا پھر اولاد نے بھی ان کے مطابق صحیح عقیدہ اختیار کیا الحقنا الحق نہ ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ کر دیں گے آخرت میں جنت میں ان کی اولاد کو اولاد نیچے باپ دادا اوپر لیکن اولاد عقیدے میں باپ دادا کے عقیدے پر تھی تو اللہ تعالی باپ دادا کی وجہ سے ان کی ویلو کی وجہ سے اونچے مرتبے والوں کے لیے ان کی خوشی کے لیے نیچے مرتبے والوں کو بھی اوپر کر دے گا اسی لیے اللہ تعالی فرماتا ہے <تصفح> الحقنا بهم بھیت <ذریعته> ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے اٹیچ کر دیں گے الحقنا بهم وما من الحق من بھی <شایع> اور ان کے عمل میں سے وما <علتنا هم> ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی برباد نہیں کریں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے عمل میں سے لے کے ان کو کچھ دئے کی ان کے ساتھ جوڑے کا مطلب تم کو اتنا کوٹا تھا جنت کا تمہارا کاٹ کی تمہاری اولاد کو دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا ان کا ان کا کو ملے گا لیکن ان کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کر دے گا اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ان کی روایت اور زیادہ واضح کرنے والی کہ کی ایسا کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے اس کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اللہ کبار پتعلا مومن کے لیے اس کی اولاد کا درجہ بڑھا دے گا مر گیا یہ اولاد تھوڑی نیچے درجے کی تھی لیکن دین پر تھی ایمان پر تھی ایسا نہیں کہ گناہ گناگار اولاد یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے والد صاحب مولوی تھے تو ہم بھی مولوی کی حصہ اٹھنے والے قیامت کو ٹوپی پہن کے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے عقیدے پر تھی ان کے دین پر تھی لیکن اتنا زیادہ عمل نہیں کر پائے اتنا زیادہ عمل نہیں کر پائے جتنا ہائی لیول کا عمل وہ کرے تو اللہ تعالی ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کی خوشی کے لیے اللہ ہمارے بچے نیچے ہمارے ساتھ ہوں تو کتنا اچھا وہ بھی جنت بھی یہ بھی جنت میں تو اللہ تعالی ان کے ساتھ ان کو بھی کر دے گا فرماتے ان اللہ تبارک یار اللہ تعالی مومن کے لیے اس کی اولاد کو اونچا درجہ دے گا وہ ان کا نوں دوں نہ چاہے وہ عمل میں سے کم ہی ہو چاہے وہ عمل میں سے ہو اللہ, تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے ایمان کتنا قیمتی ہے ایک ایمان والا بندہ ہے اللہ کا مقرب بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کی اولاد اس سے نیچے درجے میں ہے وہ چاہتا میرے ساتھ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے دنیا میں میری فیملی میرے ساتھ تھی جنت میں, میں ایک کیا لیول ہے ایک درجے کا فاصلہ دوسرے سے ایسا ہے جیسے دنیا والے ایک دم اوپر کوئی ستارہ دیکھتے ہیں تو ایسے سو درجے اب وہ نیچے اولاد ہے اور باپ چاہ رہا ہے کہ میری اولاد بچھڑ گئی مجھ سے جنت میں ہی صحیح لیکن وہ نیچے ہے میں اوپر ہوں اور وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی وہ جنم نہیں وہ جنت تھی وہ بھی نیک وہ بھی صالح وہ بھی اچھے بندے کے جنت میں گئے لیکن ان کا عمل تھوڑا کم تھا تو اللہ میری اولاد نیچے تو اللہ اس کی خوشی کے لیے کیا کرے گا ان کے درجے کو بڑھا کے اس کے ساتھ کر دے گا لے لے تیرے لیے تیری خوشی کے لیے لیب ہی مائیں کہتے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی اس کے دل کو ٹھنڈک ملے اس کے دل کو قرار ملے اس کو سکون ملے کہ میری اولاد آج میرے ساتھ آ گئی اللہ ہے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تفسیر تبری میں یہ قول صحیح صنعت کے ساتھ امام اتبریر ابن جریر اکتبری نے ذکر کیا ہے کبھی الٹا بھی ہوتا ہے الٹا سے آپ ڈرے نہیں کبھی اولاد کے عمل سے باپ دادا کا جو ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اللہ للعبد الصالح اللہ تعالی جنت میں ایک نیک بندے کا نیک بندہ اس لیے آدمی نہیں سوچے کہ بچے کو حافظ بنا دے اور خود جوا کھیلتا رہے ایسا نہیں حدیث میں کیا الفاظ ہیں اللہ ایک نیک بندے کا ان اللہ عز دا وجل لَيَرْفَعُ لِلعبد الصالح الجنة اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور اونچا کر دے گا میرے اللہ ایسا کیسا سرپرائز سرپرائز گفٹ میں تو ایسا من نہیں کیا اللہ ایسا اتنا اونچا درجہ کیسا ملا اس کو اس سے کہا جائے گا فیقول اللہ تعالی کہے گا بستاری تیرے تیری اولاد کے تیرے لیے استفار کرنے کی وجہ سے تیرے اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اس لیے تیرا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا نیک اولاد پیچھے چھوڑنا کتنا قیمتی ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر اس طرح سے دعا کرتی رہے بکر ربرما کما ربیانی رب جیسے بچپن میں انہوں نے پالا پوسا تو بھی ان پر رحم کر بڑے رحم کے ساتھ اولاد کی نفع دیتی ہے جنت میں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے بحقی کے الفاظ ہیں بے دعا الگ تیری اولاد کے تیرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا ہے تیرا مرتبہ بڑا ہے تو یہ, یہ عمل ہے جو والدین کے اولاد کے تعلق کی وجہ سے ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے بشرطے کے اولاد والدین کے عقیدے اور ایمان پر ہو بشرطے کے والدین صالح ہوں اور پھر اولاد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اولاد کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے اور جنازے میں تو اجنبی بھی ہوتا ہے اسے معلوم ہوا کہ قید رشتہ داری کی ہے نہیں دعا سے زندے کی دعا سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ زندہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو مرنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس لیے چالیس آدمی خالی فیملی والے ہیں نہیں ہو سکتا کوئی اجنبی کوئی مسافر آ گیا کھڑا ہو گیا نماز کے اندر تو چالیس آدمی صحیح عقیدے والے اگر جمع ہو کے نماز پڑھے جنازہ کی تو اس مرنے والے کو ان کی نماز سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ زندوں کے عمل سے مردے کو بھی فائدہ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کافی وقت سے کہ یہ تو ہوا عمل کا فائدہ پہنچانا کیا ہم کسی کی طرف سے عمل کر سکتے ہیں یا عمل کر کے اس کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس سے پہلے تک ہم نے کیا بات کی کہ اپنا عمل ثواب اپنے پاس لے لیا لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی کسی کو پہنچا دے عمل کر کے ثواب پہنچا دے یا کوئی عمل ہم نیت شروع ہی سے کریں کہ ہم یہ اس کا عمل کر رہے ہیں کیا ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں کچھ شروع اور قیوت کے ساتھ میں اثال ثواب جائز ہے اور کسی کی نیابت میں عمل کرنا بھی جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں پچھلے کہ کچھ بہت سارے کنفیوز کیا صحیح ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے دیکھیں نمبر ایک صدقے کا ثواب صدقہ کر کے اس کا ثواب باپ دادا تک پہنچانا اس پر امت کا اجماع ہے یہ پہنچتا ہے پوری امت کا اجماع ہے امام النوبی ابن سیمیا وغیرہ اس کو ذکر کیا ہے اس پہ تو اجماع ہے کہ صدقے کا ثواب میت تک پہنچتا ہے اگر اولاد باپ کی طرف سے صدقہ کرے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اس غریب کو میں کچھ کپڑے پہنا رہا ہوں اور یہ ثواب خدا کو پہنچے باپ کو پہنچے ماں کو پہنچے دادا کو پہنچے کیونکہ دادا کا بیٹا ہمارا ابا ہے کہ نہیں کیونکہ انسان کی اولاد میں بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا سب آتے ہیں تو اس اعتبار سے اس اعتبار سے ہم دادا کو بھی پہنچا سکتے ہیں اس بارے میں کیا دلیل ہے اب اللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آس ابن, ابن, ابن وائل نے جاہلیت کے زمانے میں نظر کی تھی منت کی تھی کہ میں سو اونٹ وباح کروں گا 100 اونٹ وبا کروں گا انشام ابن لیاس نہ ہرا حصہ ہو خمسی نہ بدنا اور ہشام ابنیاس ان کا بیٹا اس کا بیٹا انہوں نے سو اونٹ ہشام عاص نے سو اونٹ میں سے پچاس کا اپنا جو حصہ تھا اس میں سے پچاس باپ کی طرف سے ذبا کر کے سوا پہنچا دیا کہا کہ ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں باپ کی طرف سے کر رہا ہوں پچاس اونٹ باپ کی طرف سے قربان کیے یہ واقعہ دیکھ کے خیال پیدا ہوا کہ ہمارا کیا ہے اللہ اللہ کی صلی اللہ کے پاس آئے عمر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امّا ابو کا امّا تصدق تعین ہو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا اس سے عقیدے کی اہمیت معلوم پڑتی ہے توحید کا لفظ حبیض میں کہاں ہے دیکھیے مصد احمد کی حبیض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تیرا باپ اگر توحید کا اقرار کرتا ہوتا تو, تو اپنے باپ کی طرف سے روزہ رکھتا صدقہ کرتا تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوتا تیرا باپ اگر توحید والا ہوتا اور تو اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کرتا یا روزہ رکھتا تو اس کا فائدہ ضرور اس کو ہوتا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے سیاح میں اس کو صحیح کہا ہے کہ اگر باپ توحید والا ہو ماں باپ توحید والے ہوں اور اولاد ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب ان کو ضرور ملتا ہے ابو داؤد کے الفاظ ہیں مسلم اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا او اگر تمہارا باپ مسلم ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اور صدقہ دیتے یا حج کرتے او حجج تم بلغہ ہوں اس کا ثواب ضرور اس کو پہنچتا ہے تمہارے باپ دادا جو بھی ہیں اگر مسلمان ہوتے تم غلام آزاد کرتے باپ کی طرف سے صدقہ کرتے باپ کی طرف سے یا حج کرتے باپ کی طرف سے تو اس کا ثواب پہنچتا باپ کو تو معلوم ہوا ثواب پہنچتا ہے مسلمان کے عمل کا ثواب مسلمان باپ ماں دادا وغیرہ کو پہنچتا ہے تو ایسا ثواب اسی کو کہتے ہیں ایسال کے مانا کیا ہے پہنچانا وہ سال کے مانا ہے پہنچنا ایسال کے مانا پہنچانا ثواب پہنچانا پہنچا سکتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد باپ دادا کو سواب پہنچا سکتی ہے عمل کا لیکن کون کون سے عمل کا آگے ہم آنے والے ہیں یہاں پر دو چیزیں ملی تین چیزیں ملی ایک صدقہ روزہ اور حج قاعدہ کیا ہے آدمی کو وہی عمل ہے آدمی کا عمل وہی ہے جو اس نے خود کیا اب اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز ملی سدقہ اور روزہ اور حج اگر کرے تو ابن عباس عضی اللہ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں جس کو امام الباری کوئی نہ سوچے کہ یہ تو باپ کے لیے ماں کا کیا ماں کو نہیں ملتا ہے باپ کو ملتا ہے اس لیے کہ نام باپ کا جڑا ہوتا ہے تو ماں کا ماں کا سواب ہے کہ نہیں اس میں دیکھیے آپ عن ابن ابباس بن ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی کی والدہ کا انتقال ہو گیا توفیت امه وهو غائب عنها اور وہ وہاں تھے نہیں سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے غائب تھے فقال یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اے اللہ کے رسول ان ام توفیت وانا غائب عنها میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر میں موجود نہیں تھا انہا اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا قال نعم آپ نے کہا ہاں ہوگا کال کاشید کا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں مخراف صدق علیحا میرا جو بہت ہی پھلدار باغ ہے بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے یہ میری ماں کے لیے سبقہ ہے یہ حدیث کہاں بخاری میں معلوم ہوا اولاد باپ ہو یا ماں ہو ان کی طرف سے صدقہ ان کے مرنے کے بعد کر سکتی ہے اس کا فائدہ ان کو ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شی ان فائدہ ہوگا آپ نے کہا نعم ہاں فائدہ ہوگا اگر وہ مسلمان ہوگی تو شرط ہے جیسے پچھلے آدیش میں ہم نے دیکھا صدقہ مالی عبادت ہے کیا بدنی عبادت بھی فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ مالی عبادت میں نیابت ہوتی ہے بدنی عبادت میں نیابت ہوتی ہے نہیں نیابت کس کو بولتے ہیں نیابت کا مطلب ہے اپنا کام دوسرے سے کرانا ہے مثال کے طور پر آپ غریب کو کھلانا چاہتے ہیں آپ نے خود کھانا پکایا اور غریب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کتنا اچھا کام کیا لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی میٹنگ ہے آپ نے سو روپے کا نوٹ نکال کے ایک کو دیا کہا کہ یہ, یہ فلاں آدمی کو دے دو اور کہو جو کہنا کھا لو اس کا سواب آپ کو ملے گا کہ اس کو ملے گا یہ آپ کا عمل ہے اور پہنچانے کا سواب اس کو الگ ملے گا لیکن آپ کا عمل کس کا ہے یہ صدقہ کس کا ہے صدقہ آپ کا ہے تو اس میں نیابت چلتی ہے چلتی کسی اور کو ذمہ داری دے کے کام کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے آپ کی زکات ہے آپ نے کسی کو دی کہا کہ تقسیم کر دو غریبوں میں آپ کا مال ہے آپ نے کسی کو دے دیا کہا غریبوں کو کھلاؤ تو اس میں نیابت چلتی ہے صدقات میں مالی عبادات میں نیابت ہوتی ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک کام کر بہت بزی ہوں میں میری فجر پڑھ کے آتا کیا. کر سکتے ہیں ایسا بدنی عبادت ہی ہے بدنی عبادات میں نیابت اپنی جگہ دوسرے کو طے کر سکتے ہیں نہیں یہ بوری حضرات کرتے ہیں یہ پانچ روپے جا میری نماز پڑھ گیا ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن بعض عبادات جن میں جن میں یا تو مال شریک ہوتا ہے یا ان عبادات کا بدل مال ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے اچھے تھوڑا پیچیدہ مسئلہ رہتا بعض اوقات پبلک کچھ سنتی کچھ جا کے بولتی بعض وہ عبادات جن میں اس کا کفارہ مال ہوتا ہے یا وہ جن میں مال شریک ہوتا ہے مالی عبادت بھی ہوتی ہے وہ بدلی بھی ہوتی ہے ایسی عبادات میں بھی نیابت چل سکتی ہے کچھ شروط کے ساتھ جو قرآن سنت میں ثابت ہے جس میں ایک روزے کی عبادت ہے مثلا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگر روزہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ایک آدمی نہیں رکھ سکتا یا ایسی بیماری جس سے اس کی شفا ہونے والی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنی طرف سے مسکین کا کھانا کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا ہے تو ایسی عبادت جس کا کفارا یا جس کے بدل میں مال آتا ہے تو ایسی عبادت میں بھی کچھ شرط کے ساتھ نیابت ہے وہ آگے میں آؤں گا کون سی شرط ہے؟ یا حج ہے حج کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے مال طبقہ ہوتا ہے اس میں یا اسی طرح سے اور بھی خرچ اس میں ہوتے ہیں تو ایسی عبادت جس میں خرچ شامل ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض قیود کے ساتھ میں نیابت چلتی ہے لیکن وہ کیسا ہوگا آگے ہم آئیں گے اس پر کیونکہ یہ سارے ثواب کا مسئلہ لوگوں نے بہت آسان بنا دیا یا بہت مشکل بنا دیا قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح ہمارے سامنے آیا اس کو ہم کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کے اس کے مطابق ماننا چاہیے کیا بدنی عبادات میں بھی ایسا ثواب ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت یا رسول اللہ اس نے کہا اللہ کے رسول ان ماتت آسو, م... آسو مانہ میری ماں کا انتقال ہو گیا عورت آئی ہے اب یہ سوچیں گے آپ کہ آدمی ہی کر سکتا ہے کیونکہ حدیث میں بیٹا آیا ہے نیک اولاد نے ایک بیٹا پیچھے چھوڑے تو بیٹی آتی کہ نہیں اس میں بیٹی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ پر نظر کے روزے تھے انہوں نے نظر مانی تھی کہ ایسا ایسا کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا روزے نہیں رکھ پائی تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں روزہ کون سی عبادت ہے بدنی عبادت ہے خود بھکا رہنا پڑتا نا دوسرا بھکا رہتا وجہ سے. بدنی عبادت ہے کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں ان کے مرنے کے بعد کالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے کالا لوکا نہ انہا آپ نے پوچھا ایک بات بتا اگر تیری ماں پر اگر کچھ قرض ہوتا اگر تو وہ قرض اپنی طرف سے دے دیتی تو کیا وہ قرض ادا نہیں ہوتا اس نے کہا کہ ہاں کال اپنا کال اپسوم نے کہا ہاں ٹھیک ہے تیری ماں کی طرف سے روزہ رکھ آپ نے یہاں پر نظر کے روزے کو نظر والی عبادت کو قرض سے تشبیح دی اس میں فرض کا مسئلہ ہے کیا جو آ رہا اتنا ہی لینا زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا الاسٹک کے جیسا ہے جیسا ہے ویسا ہی لینا شرافت اسی میں اور عقل مندی بھی یہی نظر کا روزہ ہے نظر کے روزے میں فرض روزے میں فرق کیا ہے فرض روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے سب کے اوپر ہے لیکن نظر کا روزہ رہتا کیسا رہتا اللہ ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا تو قرض کے جیسا ہوگا اپنے اوپر قرضہ لے لی لیا اس نے پہلے تھا نہیں تھا اس نے لیا آپ اپنے اوپر زبردستی اس نے لازم کر لیا اس کو تو کیا کیا اس نے اس نے قرضہ لیا دینا ضروری ہے تو فرض الگ ہے قرض الگ ہے فرض الگ ہے قرض الگ ہے فرض کا روزہ تو فرض ہے ہی ہے وہ قرض کی طرح نہیں ہے لیکن قرض والا روزہ کیسا ہے آدمی خود قرض لیتا ہے یا اپنے آپ قرض آ جاتا ہے نیند سے اٹھا اس کے اوپر قرضہ تھا ایسا ہوا قرض آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے نظر منت جس کو ہم بولتے ہیں اصل لوگ اس کے لیے منت ہے تو نظر جو ہم مانتے ہیں وہ تھی پہلے سے نہیں تھی اچھا خاصا چل رہا تھا اب اس نے کیا کیا اے اللہ میں پاس ہو گیا نا سو زبا کروں گا اب معلوم نہیں اونٹ کہاں ملتے ہیں اس نے نظر مانی کہ اللہ ایسا ایسا کام میرا ہو گیا تو میں لازم کہ ایسا کروں گا تو یہ فری تھا اب قید اس نے اپنے آپ کو کر لیا تو اب اس نے کیا کیا اپنے اوپر اللہ کا قرضہ ڈال دیا تو یہ نظر جو ہوتی ہے یہ قرض کی طرح ہوتی ہے اس میں فرض کو لا سکتے ہیں آپ وہ تو پہلے سے ہی ہے وہ تو پہلے سے ہی ہے چاہے مانے نہ مانے چاہے ہاں بولے نہ بولے اس کے اوپر فرض ہے قرض ایسا نہیں ہوتا ہے قرض اپنی خوشی سے آدمی خود لیتا ہے اپنے اوپر تو نظر کی مثال قرض کی طرح حدیثوں کو سمجھنا پڑتا ہے نظر کی مثال قرض کی طرح ہے تو آپ نے بتایا اس نے پوچھا کہ میری والدہ پر نظر کے روزے تھے تو آپ نے کہا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو دینا پڑتا تو دو قرض دینا پڑے گا تم کو یہ اللہ کا قرض ہے تو اس نے خود زبردستی اپنے اوپر لیا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نظر کے روزے اگر کسی پر ہیں تو وہ اگر اس کی طرف سے چاہے مرد ہو عورت ہو اس کی اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو اگر اس کی طرف سے وہ ادا کرے تو اس, کی اس کی نظر ادا ہو جاتی ہے آئیے اور ایک دیکھتے ہیں مثال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فکالت اندرت حج میری والدہ نے نظر کی تھی کہ وہ حج کریں گی یہ فرض حج تھا یا نظر والا نظر والا حج تھا جو نف حج فمات مر گئی والدہ مر گئی قبل انتحج حج کرنے سے پہلی ان کی وفات ہو گئی ماں کی وفات ہو گئی آف احاف احجن کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں نظر کیا کا حج کروں قال نعم حج ہا آپ نے کہا اپنی والدہ کی طرف سے حج کر پھر آپ نے کہا آر آئی تھی لوکا نیا کن کی قابیت ہو کہا کہ اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا کیا تو والدہ کی طرف سے ادا کرتی خالق نعم. اس نے کہا ہاں ضرور ادا کرتی تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر اللہ کا جو قرض ہے اس کو بھی ادا کرو بالوفا اللہ اللہ زیادہ اقدار ہے قرض پورا کرنے کا اللہ کا قرض دینا زیادہ ضروری ہے دوسروں کے قرض کے مقابلے میں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاعتصام احتسام میں اس کو روایت کیا صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے زندگی میں یہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے کیا فرض حج میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ہاں اگر والدین بہت بوڑھے ہیں اور حج نہیں کر سکتے ہیں اور حج ان پر فرض ہے تو اولاد ان کی طرف سے کر سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے ان عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباف رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فض البن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے ایک ہی سواری پر خطعم ہی قبیل خطام کی ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوا پوچھنے کے لیے فضا الفد ال اب اللہ کے نبی صلیم کے پیچھے صحابی بیٹھے اب وہ صحابی اس عورت کو دیکھنے لگے انسان ہے نوجوان تھے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت بھی ان کو دیکھنے لگی کیا دیکھ رہی وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی یہ بھی اس کو دیکھ رہی. پوچھ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ, اللہ, اللہ کے نبی صلی صلاح نے دیکھا کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے غلط جگہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ چہرہ ان کا پھیرنے لگے آپ نے چہرہ کیا کیا فضل کا صحابی کا دوسری طرف پھیر دیا کالتیہ رسول اللہ ہی اس عورت نے پوچھا اللہ کا جو فریضہ ہے حج کا میرے والد بوڑھے ہیں اور بڑھاپے میں ان پر یہ فرض ہوا ہے لَا ان يثبت لیکن میرے والد صاحب اتنے اتنے بوڑے ہیں سواری پر بیٹھ نہیں سکتے یہاں سے پٹائیں گے تو سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں ہے کہا ہاں. اور یہ کب کا واقعہ ہے یہ حجت الدا کا واقعہ یعنی اور آخری حج جو آپ نے کیا تھا اس میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ عورت آئی اور پوچھا کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں یا نہیں کروں تو والد کی طرف سے اولاد والدہ کی طرف سے اولاد حج کر سکتی ہے ان کی نیابت میں اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی طرف سے نیابت میں کوئی حج کرتا ہے تو اس کا بھی حج ہوتا ہے علماء نے اس میں شرط ذکر کی ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا اپنا حج ہو جانا چاہیے اس کا اپنا حج ہو جانا چاہیے آئیے اس سلسلے میں ایک آخری بات बात اس لیے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ ساری نے کیا کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے نہیں اس لیے کہ قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے لیکن شریعت نے جہاں گنجائش رکھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تم کو کنسن دیا جاتا ہے یہاں آسانی رکھی جاتی ہے تو وہاں پر جا کر ایک انسان کے لیے آسانی ہے ورنہ اصل مثال کے طور پر کوئی مالک ہے وہ کسی سے کہے یہاں کوئی چیز کو ہاتھ مت لگانا ہے اب کوئی آدمی پوچھے کہ یہ بٹن ہے پنکھے کا اس کو ہاتھ لگاؤ کہ لگا اب وہ ہوا ہے یعنی سب بٹنوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے وہ نہیں لگا سکتا ہے جتنے کی اجازت ملی اتنے کی اجازت باقی ہے باقی اصل حکم کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا باقی ہے کہ نہیں اصل حکم باقی رہے گا اور جتنے میں چھٹی ملی ہے اتنے میں ہی چھٹی مانی جائے گی یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ جتنے کا ہم کو اجازت ثابت دلائل سے ملتی ہے وہ تو ٹھیک ہے ورنہ اصل قاعدہ باقی رہے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے یہی مسئلہ ہے جس کو ابن کثیر نے اس آیت کے ذمن میں ذکر کیا ہے ابن کثیر تفصیل ابن کثیر میں کہتے ہیں فیقور ہی تعالی اللہ تزر و حضرت اخرى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی بوجھ کے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ کسی انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی جیسے دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا کدال منل اجری علام کا سباہ ویسے ہی کوئی بھی اجر اس کو نہیں ملے گا سوائے اس عجر کے جو خود اس نے کمایا ہے اس کا عجر اس کو ملے گا. وَمِن یہ دلیل لیباب بخشنا مردے کو نہیں پہنچتا ہے کون کہہ رہا ہے امام صاحب امام شافی کہتے ہیں کہ میت کو قرآن پڑھ کے سوا پہنچایا جائے نہیں پہنچتا ہے کیوں نہیں پہنچتا ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَلَا اس لیے ان کا عمل نہیں ہے مرنے والے کا اور ان کی کمائی نہیں ہے لم لہٰذا لمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کی ترغیب امت کو نئی دی میت کی طرف سے آپ نے نہیں کہا مرنے والے کی طرف سے قرآن پڑھو آپ نے کسی بھی حدیث میں نہیں کہا وَلَا حَسْتَهُمْ عَلَيْهُ وَلَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهُ بِنَصْسٍ وَلَا نہ اشارے میں نہ واضح الفاظ میں آپ نے امت سے کہا کہ مرنے والوں کی طرف سے تو قرآن پڑھو من يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَ اور صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ مرنے والوں کی طرف سے وہ قرآن پڑھا کرتا تھا وَلَوْ كَانَ اگر یہ نیکی ہوتی تو ہم سے پہلے ہی وہ یہ نیکی کر لیتے کتنا اچھا جملہ ہے اگر یہ نیکی ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے کر لیتے صحابی نہیں کرتا ایسا کیسا ہو سکتا قرآن نہیں آتا تھا پڑھنے ہم کو آتا پڑھنے پانچ غلطیاں دو آیتوں میں نکلیں گی ہماری لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا وبابل قربا یو قتصرف فیه علی النصوص کہتے ہیں نیکیاں جو قربات ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال اس میں دلیل ضروری ہوتی ہے نص پر ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے ولا یتصرف فیه بانواع الاقیصہ والاراء اس میں قیاس اور رائے سے کچھ بھی نکال نہیں سکتے ہیں قیاس اور رائے سے عبادات کے سلسلے میں کچھ بھی دلیل نہیں لے سکتے ہیں فاما الدعاء والصدقه فذاک مجمعن علی وصولهما اور جہاں تک کہ دعا اور صدقے کا معاملہ ہے تو اس کی اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے دعا اور صدقہ پہنچتا ہے اس پر امت کا کیا ہے اجماع ہے وہ منسوخ من المین شار یارحما اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے معلوم ہوا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے لیکن ان چیزوں کا پہنچتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علسم اور صحابہ سے ثابت ہے سمجھ بات؟ جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ پہنچتا ہے جن کا ثبوت نہیں ہے وہ نہیں پہنچتا ہے تو اس مسئلے میں یہ آخری بات ہے, کہ جو ثابت ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے جو ثابت نہیں ہے اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے تو یہ سارے دلائل اس سلسلے میں تھے اللہ تعالی اس میں اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں سبحان اللہ